اَََب من منشطن الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم یا آمنوا لا لات الحکم اموالم ولاء اولادم عنظکر اللہ و میہ فلزالقف علم القاصر و انفقو مما رزکن من قبل ائّیا اہد الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون مقصد سورہ منافقون کا ترغیب عید الجہاد ولافاق صورت میں زجر دیا گیا ہے ان ایمان والوں کو کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں پر مال نہیں لگاتے اور بخل کرتے ہیں صورت میں منافقین کی صفات وہ بیان کی گئی ہیں منافقین کے اوصاف جیسے گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں مدنی صورتوں میں بالخصوص منافقین کی صفات کا ذکر ہے تو اس صورت میں بھی جو پوری صورت یہ مسمہ ہے اور مصدر ہے منافقین کے نام کے ساتھ تو اس میں بھی ان کی صفات وہ بیان کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ الگ ہیں اور جو اس دور میں منافقین تھے وہ الگ لوگ تھے کئی مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر سے یہ اجازت طلب کی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان کے ساتھ بھی قطال کریں لیکن سورہ توبہ میں ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ قرآن کا حکم ہے یا ایوہنبیو جاہ دلقفارمنافقین اوغلز علیہم یہ آیت سورہ تحریم میں بھی آ جائے گی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے بھی جہاد کریں منافقین سے بھی جہاد کریں اور ان پر سختی کریں وہاں پہ ہم نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے معنیٰ کیا تھا کہ جاہد القفار بصیف والمنافقین باللسان بالسان کفار کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد کریں اور منافقین کے ساتھ زبان کے ساتھ جہاد کریں تو قرآن مجید میں منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو اس لیے اجازت نہیں دی جیسے جو روایت ہم نے اس صورت کے شان نزول میں ذکر کی کہ پھر لوگ یہی کہیں گے ان نہ محمد یکت کہ محمد وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے اصحاب کو بھی قتل کرتا ہے کہ ان بدبختوں پر بظاہر ایمان کا لیبل وہ چسپہ تھا اور بظاہر ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن در حقیقت وہ بھی اسلام کے دشمن تھے مسلمانوں کے دشمن تھے علماء یہ تعین کیسے کرتے ہیں جی کہ یہ شخص یہ صحابی ہے اور کسی شخص کی صحابیت کا اندازہ وہ کیسے لگایا جائے محدثین اللہ ان پر جی کرو، کروڑوں رحمتیں وہ نازل کرے جی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور اسی خدمت دین میں جہاں انہوں نے ایک جانب کہ ان لاکھوں کروڑوں را... ان لاکھوں راویوں کا ہزاروں لاکھوں راویوں کا جو ڈیٹا ہے انہوں نے ایسے دور میں وہ محفوظ کیا ہے کہ جس دور میں لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں اور جس دور میں یہ ابھی لوگ لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے سے کوسوں دور ہیں تو انہوں نے لاکھوں راویوں کا ہزاروں راویوں کا ڈیٹا انہوں نے سیو کیا ہے یہ تو ایک جانب انہوں نے ان راویوں کے احوال وہ محفوظ کیے ہیں تو دوسری جانب اصول حدیث کی کتابوں میں وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ صحابیت ایک صحابی کی پہچان وہ کیسے کی جائے گی اور ایک صحابی اس کی صحابیت وہ کیسے معلوم کی جائے تو محدثین اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پانچ طریقے ہیں کہ ایک صحابی کی صحابیت وہ معلوم کی جائے اور اس کے لیے پانچ طریقے وہ اختیار کیے جاتے ہیں یہ ایک طریقہ اور یہ محدثین اپنی کتابوں میں خصوصاً اصول حدیث کی جو کتابیں ہیں تو وہ اس عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ بے مت و کہ ایک صحابی کی صحابیت وہ کیسے معلوم کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پانچ طریقے ہیں سب سے پہلے جو طریقہ ہے تو وہ کہ ایک صحابی کی صحابیت وہ تواتر سے ثابت ہو یعنی وہ یہ بات یہ اتنے لوگ اسے نقل کر رہے ہوں کہ اس کا انکار کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک روشن دن میں سورج نکلنے کا انکار کرنا ہے سورج نکلنے کا انکار کرنا ہے مثلاً یہ جی آج قرآن مجید یہ اتنے تواتر کے ساتھ یہ امت میں اتنے لاکھوں لوگ وہ ہر دور میں اسے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں یہ جی کہ آج قرآن مجید کے بارے میں کسی کو ایک ادنا تعمل بھی نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے اور اس کتاب میں ٹھیک ہے جو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے لیکن مسلمانوں کے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ اس کتاب کو لاریب مانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں اس میں ایک زیر زبر کی بھی کوئی کوتاہی نہیں اور کوئی خامی نہیں تو ایک بات وہ تواتر سے ثابت ہو وہ اتنی حد تک لوگ اسے نقل کر رہے ہوں جیسے اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے حضرت عمر ابن خطاب کی جو صحابیت ہے حضرت عثمان ابن عفان کی جو صحابیت ہے حضرت عالی ابن اب طالب کی جو صحابیت ہے عاشرہ مبشرہ کی جو صحابیت ہے تو یہ تاریخ میں یہ تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے اور آج اگر کوئی شخص یہ ان کی صحابیت سے انکار کرے تو ایسے شخص کو یہ پاگل ہی کہا جا سکتا ہے اور مجنون ہی کہا جا سکتا ہے اس شخص کے عقل میں فطور ہے وجہ یہ کہ یہ اتنی اتنے تواتر سے ان کی صحابیت یہ ثابت ہے سب سے پہلے یہ حالانکہ اگر حدیث میں حدیث کی کتابوں میں اگر آپ یہ دیکھیں ایک جانب ابو بکر صدیق ہے جو اللہ کے پیغمبر پر جیسے ہی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا دوسری جانب خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثال لے لی جائے کہ وہ پہلے دن ہی اللہ کے پیغمبر پر وہ ایمان لائی ہیں لیکن حدیث کی کتابوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث وہ مروی نہیں ہے حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے حدیث کے متن میں ان کا ذکر آیا ہے لیکن ایک ہے ایک حدیث کی سند میں جیسے ہم ابو حرا سے روایات نقل کرتے ہیں تو ام المومنین خدیجہ سے کوئی روایت مروی نہیں ہے اسی طرح ابو بکر صدیق سے اگر روایات کو یہ آپ اگر ان کی مرویات وہ دیکھیں کہ ان سے اللہ کے پیغمبر کی کتنی روایات نقل ہیں تو بہت کم تعداد میں اور دوسری جانب ابو حرا رضی اللہ عنہ مدنی دور میں وہ خیبر کے ساتھ سات ہجری میں وہ مسلمان ہوئے ہیں یعنی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صرف تین چار سال کا عرصہ وہ گزارا ہے لیکن صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایات جو پانچ ہزار تین سو کے اوپر روایات ہیں وہ ابو ہوریرا سے مروی ہیں اور منقول ہیں اور ابو حرا ان کی تعداد روایات کو وہ دیکھا جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت اسی طرح ابو حریرا کے مقابلے میں دیگر صحابہ کی تو ان کی صحابیت وہ تواتر سے ثابت ہے اور ان کی صحابیت سے انکار کرنا یہ ایک شخص کی اس کے جنون پر اور اس کے پاگل اور حماقت پر تو دلالت کرتا ہے اور ان کی صحابیت پر اس سے کوئی اثر وہ نہیں پڑتا ایک یہ دوسرا یہ کہ وہ بات یہ تواتر اگر نہ ہو لیکن مشہور کی حد تک وہ بھی ثابت ہو بعض صحابی کرام ان کی صحابیت وہ اگر تواتر سے ثابت نہیں ہے لیکن مشہور وہ ضرور ہے جیسے مثلا جیسے مثلا ایک صحابی ہے حضرت زمام ابن سالبہ زمام ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کی صحابیت بہت کم روایات میں ان کا واقعہ یہ آتا ہے لیکن بڑا مشہور ہے اسی طرح جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ ہو بعد میں بعد کے دور میں وہ اسلام لائے ہیں لیکن جریر ابن عبداللہ البجلی کی روایت ان کی صحابیت اگر بندہ دیکھے تو بہت متاخر الاسلام صحابی ہیں لیکن وہ بھی شہرت کی حد تک وہ مشہور ہے تو ایک تو یہ دو طریقے ہیں تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی وہ اپنی صحابیت کے بارے میں خود خبر دے کہ میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میں نے صحبت اختیار کی ہے اور اللہ کے پیغمبر کی معیت میں میں نے وقت گزارا ہے اور یہ بات یہ اس سے ثابت ہو اور اس کا وہ دعویٰ وہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں وہ ممکن بھی تھا اسی طرح اس اور وہ سچا بھی ہو وہ سچا بھی ہو اس کی عدالت وہ ثابت بھی ہو یہ تیسرا طریقہ ہے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جو دیگر صحابہ ہیں جن کی صحابیت وہ معتبر ہے اور جن کی صحابیت وہ مسلم ہے وہ کسی ایک دوسرے صحابی کے متعلق وہ یہ گواہی دے کہ یہ فلاں شخص یہ صحابی ہے یہ چوتھا طریقہ ہے اور پانچواں طریقہ تابعین کی جو جماعت ہے جو صحابہ کرام کے بلا واسطہ شاگرد ہیں ڈائریکٹ شاگرد ہیں تو اگر تابعین میں جو سکہ تابعین ہیں یعنی جو بڑے با اعتماد تابعین ہیں تو اگر وہ کسی صحابی کے متعلق وہ یہ دعویٰ کریں اور یہ بات بیان کریں کہ یہ فلاں شخص یہ صحابی ہے تو اس کی صحابیت وہ ثابت ہوگی یہ پانچ طریقے یہ نقل کیے جاتے ہیں اسی لیے یہ بات جن علماء نے یہ اصول اشعار میں ذکر کیے ہیں تو وہ اسے اشعار میں بھی ان پانچ باتوں کو وہ ذکر کرتے ہیں سیوتی جو ایک کثیر الصانیف عالم ہے اور ہر فن میں ان کی کتابیں ہیں تو وہ کہتے ہیں الفیہ میں الفیہ یہ ان کی ہزار اشعار پر اصول حدیث پر اور حدیث سے متعلق اشعار ہیں تو وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں وط و رف و وہ تو رفبت و بواتری و شہرتاً وقول صاحب یہ جی کہ صحابیت ایک صحابی کی صحابیت وہ معلوم کی جائے گی تواتر کے ذریعے و یا اگر تواتر نہ ہو تو کم از کم وہ مشہور روایت ضرور ہوگی تو یہ دو طریقے ہو گئے و قول صاحب اور ایک اور صحابی کی گواہی مثلاً ابو بکر کسی شخص کے متعلق یہ کہے کہ یہ فلاں شخص یہ صحابی ہے حضرت عمر کسی شخص کے بارے میں کہے کیونکہ ابو بکر کی صحابیت وہ تو مسلم ہے عمر کی صحابیت وہ تو مسلم ہے اسی طرح جن صحابہ کی صحابیت میں کوئی شک نہیں ہے تو اگر وہ کسی شخص کے بارے اسی طرح عبداللہ ابن عباس اگر وہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہے عبداللہ ابن عباس صحابی بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت میں سے بھی ہیں تو اگر وہ کسی شخص کے بارے میں کہے کہ یہ فلاں شخص یہ صحابی ہے تو پھر اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا وہ قول صاحب آخری اور کسی اور صحابی کا قول یہ تین طریقے ہو گئے دوسرے شعر میں وہ کہتے ہیں شروع سے وطرف و صحبت و بواتوری و شہرتن وقول صحبن آخری اوتابعین ولسح یقبل و عزت دعا معاصر معدل اسی طرح اگر ایک تابی کا قول وہ آ جائے کہ یہ فلاں شخص یہ صحابی ہے اور وہ تابی وہ بھی سکا تابی ہو اسی طرح اس شخص کا دعویٰ وہ بھی قبول کیا جائے گا کہ جو اپنی صحابیت کے بارے میں خود دعوی کرے اور وہ ایک عادل اور ایک سچا راوی بھی ہو اور اس کی عدالت میں کوئی نقصان نہ ہو اب آ جائیں ان میں سے بعض باتیں وہ تو ہم سارے ذکر نہیں کر سکتے لیکن حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہو جو سلح دیبیا کے بعد وہ اسلام لائے ہیں فتح مکہ سے تھوڑا سا قبل وہ اسلام لائے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں اسلامی تاریخ میں یہ ان شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں یہ کافی بحث مباحثے وہ کیے جاتے ہیں اور خصوصاً آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو روافظ اور شیعہ وہ ان کے متعلق اپنی بڑا نکالتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جی آئے دن لوگوں کے وہ ذہن وہ خراب کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن آلودہ کیے جاتے ہیں ہم سے آئے دن لوگ یہ سوالات پوچھتے ہیں گزشتہ دنوں ایک خاتون نے پوچھا کہ یہاں پہ میرا ایک رشتدار دار ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تاریخ ابن جریر سے بتا دو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالان ہو ادرت معاویہ رضی اللہ تعالان ہو وہ سچے صحابی ہیں اور اس کی صحابیت فلاں کتاب سے بتا دو تو میں نے کہا یہ تو بڑا جاہل ہے اور آپ پہ بھی تعجب ہے کہ آپ ایسے جاہل کی باتیں وہ سنتی ہیں اب ابن جریر کی تاریخ وہ ایک تاریخ کی کتاب ہے وہ ایک تاریخ کی کتاب ہے تو میں نے پھر اسے یہی بتایا کہ ایک صحابی کی صحابیت وہ کیسے متعین کی جاتی ہے کیسے متعین کی جاتی ہے کل کو آپ سے کوئی کہے گا کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت جو ہے وہ فلاں تاریخ کی کتاب سے وہ ثابت کرو تو تم کیسے ثابت کرو گے حالانکہ اس کتاب میں سرے سے کسی صحابی کے متعلق کوئی بات وہ نقل ہی نہیں کی گئی ہوگی اب ابن جریر تاریخ کی کتاب ہے انہوں نے تاریخی روایات وہ ذکر کی ہیں تو اب اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی بعض باتیں ہیں تاریخی باتیں اور ان کے خلاف بھی بعض باتیں ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ ایک صحابی کی صحابیت اسے معلوم کرنے کا یہ یہ طریقہ ہے اب ابن جریر کی بات میں مانوں گا یا حضرت معاویہ کے متعلق حضرت عمر کا عمل میں مانوں گا اب آپ بتائیں اسی طرح عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت میں سے ہیں تو میں اس کے قول کو ترجیح دوں گا یا ابن جریر جو بعد کا شخص ہے اور جو محرخ ہے اور اس نے رتب و یاب سب کچھ جمع کیا ہے تو میں اس کے قول کا اعتبار کروں گا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاریخ میں یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں یہ بہت کچھ گند وہ پھیلایا جا چکا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ یاد رکھے ہمیشہ ہر چیز میں اعتدال کی راہ وہ اپنانی پڑے گی ابن جوزی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الموضوعات میں کہ ہمیشہ ہر بات میں لوگوں نے افراد اور تفرید کا مظاہرہ کیا ہے بعض لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور سنی کہتے ہیں تو انہوں نے معاویہ کی فضیلت میں ایسی روایات وہ گھڑی ہیں تاکہ روافظ اور شیوں کو وہ غصہ دلائیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ان من روایات کو حضرت معاویہ کی فضیلت میں وہ بیان کرنا شروع کر تاکہ روافظ کو غصہ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے لیکن یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ روافظ نے ان کی مذمت میں ایسی روایات بنائی ہیں اور ایسے تاریخی روایات وہ انہوں نے تاریخ میں ڈنڈی ماری ہے دونوں فریق اور دونوں گروہ یہ غلط ہیں دونوں گروہ یہ غلط ہیں اسی لیے علماء محدسین میں جو سب سے زیادہ معتدل راستہ وہ اپناتے ہیں امام زہبی رحمہ اللہ زہبی. یہ ان علماء میں سے ہیں کہ جن کا قول بعد کے علماء کے لیے واقعی ایک زہب کی اور ان کے اقوال بڑے گولڈن ورڈز ہیں گولڈن ورڈز یعنی وہ اقوال زہبیاں ہیں امام زہبی کے اقوال مجھ سے کبھی کبھی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو میں امام زہبی کا قول وہ کوٹ کرتا ہوں کہ امام زہبی یزید کے بارے میں کہتا ہے لانو و لانسب ہو کہ یزید کے بارے میں حالانکہ وہ صحابی ہے نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے لیکن یزید کے بارے میں تاریخی روایات دونوں طرح سے آئی ہیں اور اس کے دور میں بعض مظالم بھی ہوئے ہیں لیکن یزید کے متعلق نہ تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ اس سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہو وہ صحابی نہیں ہے لیکن ہم شیعوں سے اور روافظ سے اتنے مروب بھی نہیں ہے کہ ہم ان تاریخی روایات کی بنیاد پر اسے گالیاں بکنا وہ شروع کر دیں لا ہوں ولا لانسب نہ اسے گالیاں دیتے ہیں اللہ کے پاس وہ جا چکا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ان کے دور میں ظلم ہوا ہے اب یہ اس کے کہنے پہ ہوا ہے کیسے ہوا ہے ان تفصیلات میں ہم نہیں پڑھتے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ لیکن صحاب کرام ان کے بارے میں اور ان کی صحابیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسی لیے امام زہبی رحمہ اللہ وسیع نبلا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تاریخ میں دو طرح کی باتیں یہ کیوں آئی ہیں وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ وخلف معاویہ تخلقن کثیرن یوہبونا معاویہ کے پیچھے بھی ایک بڑا گروہ وہ چلنے والا تھا شام میں اور لوگ انہیں فضیلت دیتے تھے حضرت معاویہ سے وہ بڑے خوش تھے وہاں پہ اور بہت سارے لوگ یہ انہی کی خلافت میں اور انہی کے اقتدار میں لوگوں نے ان کے زیر سایہ وہ تربیت وہ پائی ہے ان میں صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے بہت سارے لوگ تھے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے پیچھے بھی یہ گروہ وہ چلنے والا تھا ایک گروہ وہ چلنے والا تھا تو بعض لوگوں نے تو لازمی طور پہ اگر آج کے دور میں بندہ دیکھے کیا ایک عالم کے پیچھے چلنے والے وہ دوسرے عالم کے پیچھے چلنے والے لوگ اور یہ آپس میں کوئی ایک بات کرتے ہیں نہیں کرتے صاحب کرام ان کا آپس میں رحما او نہم ان کا آپس میں جو تعلق ہے لیکن ان کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں یہ جو معاملات میں گڑبڑ آئی ہے تو یہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی وجہ سے ان کے درمیان یہ بدگمانیاں یہ پیدا ہوئی ہیں اور یہ اختلافات ان میں انہوں نے وہ ان میں وہ تشدد وہ آیا ہے یہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں امام بخاری کہ انہوں نے صحیح بخاری میں جو مناقب کا باب ہے جن میں انہوں نے صحابہ کرام اور دیگر بہت سارے لوگوں کے مناقب اور ان کی صفات ذکر کی ہے تو ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے باب فضائل اصحاب النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے اصحاب کے فضائل پھر انہوں نے ان میں مزید باب قائم کیا ہے باب فضائل مہاجرین مہاجرین کے فضائل میں انہی میں سے ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے باب ذکر رضی اللہ عنہ اب امام بخاری محدث ہیں اور انہوں نے احادیث کو کیسے انہوں نے چھانا ہے اور ان کی کیسے چھان بین کی ہے حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں باقاعدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ان محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں لیکن چلے اس باب میں دیکھیں امام بخاری وہ تین روایات وہ لائے ہیں دو روایات انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کا قول ذکر کیا ہے کہ وہ معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ایک روایت انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر سے ایک بات وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک شخص جو ہے ان کے پاس یہ پیغام لایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشاء کے بعد وطر کی ایک رکعت وہ پڑھتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ وطر کی یہ نماز یہ کتنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے راجہ بات وہ یہ ہے کہ وطر کی نماز یہ تین رکت نماز ہے اور پھر بعض لوگ اسے دو سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ بھی روایات سے ثابت ہے جیسے سعودیہ میں پڑھی جاتی ہے اور یہ ایک سلام سے بھی یہ پڑھی جاتی ہے اور یہ بھی بخاری کی روایت سے یہ ثابت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک رکعت بتر وہ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد تو عبداللہ ابن عباس نے اس شخص سے کہا دعو چھوڑ دو اس بات کو وجہ یہ فن قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کے بارے میں یعنی تم یہ جو اعتراض کر رہے ہو تو چھوڑ دو کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے پیغمبر کی صحابیت کا شرف وہ حاصل کیا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں ف ان نو قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں انہوں نے ضرور اللہ کے پیغمبر کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اسی لیے وہ اس کام کو وہ کر رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں عبداللہ ابن عباس جو صحابی بھی ہیں اب اگر کوئی کہے عبداللہ ابن عباس اس کی صحابیت وہ ایک سوالیہ نشان ہے تو وہ اپنا علاج کرائے اور وہ اہل بیت میں سے بھی ہے وہ حضرت معاویہ کی صحابیت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے قد صحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی صحابیت کا شرف انہیں بھی حاصل ہوا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں اسی طرح دوسری روایت ابن عباس کی ہی روایت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہی بات ان سے دوسرے موقع پر پوچھی گئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ما اوترا اللہ بے وہ تو ایک رکعت وطر پڑتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اصابہ انہوں نے درست عمل کیا ہے ان نہ کیونکہ وہ ایک فقی انسان ہے اور وہ ایک دین کو سمجھنے والا انسان ہے اب ایک صحابی ایک دوسرے شخص کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ دین کو سمجھنے والا انسان ہے تو یہ یاد رکھیں اس سے بڑی دلیل حضرت معاویہ اس کی دینداری کے بارے میں اور کیا ہو سکتی ہے اسی طرح امام بخاری نے بابو ذکری معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں تین روایات انہوں نے ذکر کی ہیں اور تیسری روایت انہوں نے حضرت معاویہ سے نقل کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ بعض لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ آثر کی نماز کے بعد دو نفل نماز پڑھتے ہیں تو معاویہ نے لوگوں سے کہا ان کمل تسلون تم لوگ ایسی نماز پڑھتے ہو ہم نے اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسی نماز پڑھتے تھے تو اسی وجہ سے آپ لوگ اس سے منع ہو جائیں اور وہ کہتے تھے لقد صاحب اللہ علیہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی صحابیت اخت... یعنی میں نے ان, کا ان کے ساتھ وقت گزارا ہے لقد صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کے پیغمبر کی صحابیت اور ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اور تم لوگ ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم نے انہیں ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا اب یہاں پہ معاویہ خود اپنی صحابیت کا اعتراف کر رہا ہے اور بخاری جیسے محدث یہ ان کی روایت کو اپنی صحیح بخاری میں بولائے ہیں اسی طرح ترمیزی میں مستقل باب ہے باب منا کے ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرت معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ کو دعا دی ہی کہ اے اللہ اسے راہ دکھانے والا مہدیا اور اسے ہدایت یافتہ بنا وحدی بھی اور اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ یہ بنا دے تو روایات میں ایسی باتیں یہ آتی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ان کی شخصیت سے کون شخص وہ واقف نہیں ہے کون شخص وہ واقف نہیں ہے اور یہی امام زہبی یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ ابن تیمیہ مجموع فتح میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کا ایک دوسرا بیٹا ہے معاویہ کا بھائی ہے اس کا نام بھی یزید ہے ایک تو معاویہ کے بیٹے کا نام یزید ہے لیکن ایک ایک صحابی ہے اور وہ ابو سفیان کا بیٹا ہے معاویہ کا بھائی ہے وہ بھی یزید ابن ابی سفیان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں یزید ابن ابی سفیان کو شام کا گورنر انہوں نے مقرر کیا تھا جب یزید ابن ابی صفیان حضرت عمر کی خلافت میں یہ ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس ان کے بھائی حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ شام کا گورنر وہ مقرر کر دیا علامہ ابن تیمیہ وہ حضرت عمر کے اس عمل کے مطالق کہتے ہیں کہ آیا حضرت عمر کسی غلط شخص کو وہ شام کا گورنر وہ مقرر کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ وہ خدا نہ نعوذ باللہ وہ منافق ہو یا وہ فاسق ہو اور حضرت عمر جیسی شخصیت ایک فاسق کو ایک منافق کو لوگوں پر وہ مقرر کریں ابن تیمیہ حضرت عمر کے متعلق کہتے ہیں فراستن حضرت عمر ابن خطاب وہ لوگوں میں بڑی فراست والی شخصیت تھے ان کی فراست اس کے ساتھ کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی وہ لوگوں کی پہچان رکھنے والے روک تھے شخص تھے فراسترجال حضرت عمر جیسی شخصیت وہ لوگوں کو جاننے والی شخصیت تھی اسی طرح واقوة واقوة مهم بالحق و ال بھی تو حضرت عمر نے مسلمانوں پر نہ کوئی منافق شخص وہ مقرر کیا تھا اور نہ ہی یہ ان کے خاندان کا کوئی شخص تھا ان کے خاندان کا کوئی شخص تھا اسی لیے انہوں نے جس شخص کو وہ مقرر کیا ہے تو وہ یعنی ایک مسلمان اور ایک دیندار شخص تھا اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے حضرت عمر جب انہیں خنجر سے مارا گیا اور ابو لولو فیروز نے جب انہیں خنجر سے وہ زخمی کر دیا تو حضرت عمر نے وہ چھ لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ ان چھ لوگوں میں سے آپ ایک شخص کا وہ انتخاب کر لیں اور اسی بیماری کے ایام میں اور اپنی وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عمر نے اور امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے انہوں نے پوری وہ کمیٹی چھ لوگوں کی وہ کمیٹی ان کا بھی ذکر کیا ہے اور حضرت عمر جس وقت ان کی یہ شہادت ہو رہی ہے اور ان کا انتقال ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ دعا کی اور اس دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں وہ شام میں ان کے گورنر ہیں حضرت عمر کو ایک ایک علاقے پر اپنے گورنر کے بارے میں پتا ہے کہ فلاں جگہ پر کون ہے فلاں جگہ پر کون ہے فلاں جگہ پر کون ہے حضرت عمر نے اپنی وفات سے قبل کہا اللہم انی دکا علا عمراء الامصار یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اے اللہ اس میں معاویہ کا ذکر نہیں ہے لیکن حضرت عمر اپنے گورنروں اور اپنے عمرا کے بارے میں وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اللہ لیکن یہ بات تاریخ سے معلوم ہے کہ حضرت عمر اس وقت شام میں جو گورنر ہیں وہ حضرت معاویہ ہیں اللهم انی اشہدک علی امراء الامصار اے اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ ان تمام علاقوں میں میرے جتنے عمرہ ہیں اور میرے جتنے گورنر ہیں و انی انما بعثتهم علیہم لعدلوا علیہم یا اللہ میں نے ان پر ان لوگوں پر اپنے ان گورنروں کو مقرر کیا ہے تاکہ ان لوگوں کے درمیان وہ عدل و انصاف کرے ول یعلم الناس دینهم وسنت نبیهم صلی اللہ علیہ وسلم اور تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا دین سکھائے اور پیغمبر کی اور نبی کی سنت سکھائے و یقسم فیه فیئهم اور ان کے درمیان وہ جو مال فے ہے وہ ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ وہ تقسیم کرے ویرف اشکل من امرحم اور لوگوں کو جو مشکلات ہوں تو میرے یہ گورنر میرے پاس اس معاملے کو لائیں حضرت عمر اپنے گورنروں کے بارے میں وہ ایسی بات کرتے ہیں اسی لیے علامہ صاحبی سیر و عالم نبلا میں حضرت عمر کے اسی عمل کو وہ دلیل کے طور پہ وہ بناتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کا اے تاریخ کے پڑھنے والے اور اے قاری عمر تمہارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ حضرت عمر نے کس شخص کو امیر مقرر کیا تھا شام پہ ثم عثمان اور پھر حضرت عمر کے بعد عثمان کہ انہوں نے معاویہ کو شام کا گورنر رہنے دیا حالانکہ ایک ایسی جگہ پہ علاقاً وََ فغرن ایک ایسے سرحدی علاقے پہ کہ جو روم کے بالکل ٹچ تھا اور ادرت عمر نے پہلے وہاں پہ ایسے گورنر کو نامزد کیا مقرر کیا پھر ادرت عثمان نے رہنے دیا لوگ ان سے راضی تھے و یردنا سب صخای ہی لوگ ان کی سخاوت سے بھی راضی تھے اور لوگ ان کی برداشت سے اور ان کے صبر سے بھی واقف تھے امام زہبی کہتے ہیں وہ انقانبعدم تمرۃمن ہو اگرچہ بعض لوگوں کو ان کے دور اقتدار میں تکلیفیں بھی پہنچی ہیں لیکن بادشاہوں کے اقتدار میں کون ہوتا ہے کہ جو بادشاہ سے خوش ہوتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ عدل و انصاف بادشاہ کو وہ دکھائی دیتا ہے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں اور یہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالان ہو ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ کہتے ہیں اور مصنف ابن بی شیبہ میں یہ بھی حدیث کی کتاب ہے ابن بی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں المصنف ابن بی شیبہ حضرت علی رضی اللہ و تعالان ہو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ قتلہ یا وقتلا قتل فی الجنہ کہ ہمارے گروہ میں جو لوگ وہ قتل ہوئے ہیں ان جنگوں کی وجہ سے اور حضرت معاویہ کے جو ساتھی وہ قتل ہوئے ہیں دونوں جنت میں ہیں کیونکہ وہ بھی کسی غلط بات کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے لیکن بعض منافقوں کی وجہ سے یہ لڑائی یہ پیش آئی اور بعض لوگ وہ قتل ہوئے بخاری میں یہ دو روایات یہ دیکھیں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے نواسے ہیں حضرت علی کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو جب ان کا انتقال ہوا ان کی شہادت ہوئی تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی چالیس ہجری میں لیکن حسن ابن علی ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ پیشن گوئی کی تھی اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنے نواسے کے بارے میں حسن ابن علی کے متعلق کہا تھا ان ابن سید کہ میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے ولا اللہ بے نف من مسلمین اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے اسی لیے حضرت حسن ابن علی نے معاویہ کو بلوایا اور معاویہ سے کہا کہ اللہ میں تمہارے ہاتھ پہ یہ بیعت کرتا ہوں اور تاکہ امت وہ ایک ہو جائے اور اسی لیے ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر دی اور انہیں پورے اسلام کا انہوں نے وہ خلیفہ وہ مقرر کر دیا اور سارے لوگوں نے پھر ان کی وہ بیعت وہ کی ہے تو اگر حضرت معاویہ رضی اللہ و تعالیٰ ان کے اسلام میں کوئی شک ہوتا تو حضرت حسن ابن علی وہ کبھی بھی ایسا کام وہ نہ کرتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سی بخاری میں یہ ایک پیشن گوئی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے کہی تھی ایک صحابیہ ہے ام حرام بنت ملحان ایک صحابیہ ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او من امتی البحر قد جب کہ میری امت میں سے جو پہلا گروہ جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت وہ واجب ہے ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا یا اے اللہ کے پیغمبر کیا میں ان اس گروہ میں میں ہوں گی اللہ کے رسول نے کا انتفی ہم ہاں تو اس گروہ میں ضرور ہوگی یعنی تو بھی ان لوگوں کے ساتھ وہ جائے گی اور تمہارا انتقال اسی جہاد میں وہ ہوگا اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے اور روم کے ساتھ جو پہلی لڑائی حضرت عثمان کے دور میں جو بحری بیڑا جو ہے وہ تیار کیا ہے اور جو جس کی عمارت میں وہ لڑائی وہ لڑی گئی ہے اس کے امیر جہاد کے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے کہ پہلا گروہ میری امت میں کہ جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے جنت واجب ہے اور اللہ کے پیغمبر نے کہا او جیش جی امتی یغزون مدینہ مخفور اللہ کہ جو روم کو فتح کرے گا ان کے لیے بخشش ہے اور ام حرام نے کہا کہ کیا میں اس میں موجود ہوں گی تو اللہ کے پیغمبر نے کہا نہیں تو جو پہلا بحری بیڑا وہ جس کی امارت میں وہ لڑا گیا تھا تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو مقصد یہ ہے اس گفتگو سے حاصل وہ یہ کرنا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے بڑے صحابہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صحابیت کا اعتراف کیا ہے حضرت عمر نے انہیں شام کا گورنر حضرت عثمان نے انہیں اسی طرح وہ رہنے دیا اور وہ ان کی خلافت کے آخر تک وہ وہیں پہ گورنر رہے تو مقصد یہ ہے اور اسی طرح بعض باتیں ہم نے سورہ حجرات میں وہ ذکر کی تھیں یہاں پہ بھی بعض چیزیں وہ ہم نے ذکر کر دیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ابس میں ایمان والوں کو یہ تحذیر دی گئی ہے کہ کہیں تم بھی منافقین کی طرح نہ ہو جانا اے ایمان والوں لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم غافل نہ کرے تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے اللہ کی کتاب سے وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جس نے کیا یہ کام تو یہی لوگ یہ گھاٹے میں ہیں اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں وَانفقوا ممّا ترغیب اور خرچ کرو اس مال میں سے کہ جو رزق دیا ہے ہم نے تمہیں من قبل ایات یاد کمل موت اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی شخص کو موت کی علامات احدکمل موت موت کی علامات فیقولہ اور پھر کہے وہ گرگرے کی حالت میں نزا کی حالت میں رب اے میرے رب لولا اخر تنی الا اجل ان قریب کیوں آپ نے مجھے پیچھے نہیں کیا اور کیوں موخر نہیں کیا اور کیوں مہلت نہیں دی مجھے الاجل ان قریب ایک تھوڑی مدت کے لیے الاجل ان قریب تھوڑی مدت کے لیے مجھے کیوں مہلت نہیں دی ایک تھوڑی مدت تک یہی یعنی تھوڑی سی زندگی اللہ اور دیتے فاصدق تو پس میں خیرات کرتا مال خرچ کرتا واکم من الصالحین اور ہوتا میں کاروں میں لیکن اللہ فرماتے ہیں ولن یوخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اور ہرگز اللہ محلت نہیں دیتا کسی نفس کو کسی شخص کو اذا جاء اجلها جب آ جائے اس کی موت کا وقت والله کبیر بما تعملون اور اللہ خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو سیوتی نے علید خان میں وہ لکھا ہے کہ ایک عالم سے کسی نے کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز یہ قرآن میں ہے تو چلیں اللہ کے پیغمبر کی جو عمر ہے 63 سال وہ قرآن سے یہ ثابت کر دیں کہ قرآن میں اللہ کے پیغمبر کی عمر یہ کہاں پہ ذکر ہے کہ ان کی عمر 63 سال ہے لیکن جنہیں اللہ نے قرآن کا فہم وہ عطا کیا ہو اور جن کا اوڑنا بچوڑنا وہ دن رات قرآن ہو تو اللہ ان کے لیے راہیں وہ کھول دیتا ہے تو اس عالم نے کہا کہ قرآن میں سورت ہے سور منافکون قرآن کی ترتیب میں اگر اسے دیکھیں تو وہ تریاسٹو نمبر پہ ہے تریاسٹو نمبر پہ ہے اور اسی کی آخری آیت یہ آیت نمبر گیارہ میں یہ آتا ہے ولیئن اخر اللہ اجل و ایک تو اس آیت میں یہ اللہ نے کہ ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرتا مہلت نہیں دیتا کسی نفس کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے تو اس میں موت کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے پیغمبر کی عمر وہ 63 سال ہے یہ سورت بھی مدنی صورت ہے اور اس آیت کا نمبر گیارہ ہے اور اللہ کے پیغمبر کی جو وفات ہے تو وہ گیارہ ہجری میں ہوئی ہے دس ہجری میں رسول اللہ نے حج کیا ہے حجت الوداع اور پھر گیارہویں ہجری کا سال وہ شروع ہو چکا تھا محرم کا مہینہ اور محرم کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں یعنی گیارہ ہجری میں دوسرے مہینے میں ہی ان کا انتقال وہ ہوا ہے تو ہجری کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو 11 ہجری میں اللہ کے پیغمبر کا انتقال اسی طرح عمر اس صورت کا نمبر بھی 63 ہے اور اس کی اس آخری آیت میں موت کا ذکر ہے ولن یوخر اللہ نفسا اذا اجلھا والله خبير بما تعملون یا ایها الذين امنوا اے ایمان والوں لا تُلْهِكُمْ اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ غافل نہ کرے تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے اور میف اور جس نے کیا یہ کام تو یہ لوگ یہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں اور خرچ کرو اس مال میں سے کہ جو ہم نے دیا ہے تم لے تمہیں من قبل عطیہ اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی م... کسی کو علامات موت فیقولہ تو پھر وہ کہے رب ہے میرے رب لولا خرطنی کیوں آپ نے مجھے مہلت نہیں دی ایک تھوڑی مدت کے لیے فاسد کا تو میں خیرات کرتا واقم عالحین اور ہوتا میں نیکو کاروں میں سے آخر اللہ نفسن اور ہرگز اللہ مہلت نہیں دیتا نفسن کسی شخص کو جب آ جائے اس کی موت کا وقت اور دیگر جگہوں پہ قرآن کہتا ہے فلاح استاخر ساطن ولاست کہ نہ ایک گھڑی وہ آگے اور نہ پیچھے واللہ و بما تعملون اور اللہ خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو تو صورت میں ترغیب الجہاد والانفاق تھا اور زجر دیا گیا ان ایمان والوں کو کہ جو انفاق نہیں کرتے اور اپنے مسلمان بھائیوں پر وہ مال نہیں لگاتے واخیر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین